جس دن وہ بالکل ظاہر ہو جائیں گے اللہ پر ان کا کچھ حال چھپانا ہوگا آج کسی کی بادشاہی ہے ایک اللہ سب پر غالب کی فی